امر بالمعروف کے لیے طاقت کی ضرورت ہے دوسری بات میں نے شروع کی ابھی امر بالمعروف کے لیے طاقت کی ضرورت ہے نہیں آنل منکر کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اس لیے کہ امر بالمعروف کے معنی کیا ہے اچھائی کا حکم دینا اور نہیں آنل منکر کے معنی کیا ہے برائی سے روکنا تو کسی کو آپ حکم دیں گے یا کسی کو روکیں گے کسی کام سے کے لیے طاقت چاہیے نا طاقت کے بغیر آپ کام کر سکتے ہیں کیا اور اس کی زندہ مثال آپ نے یہاں افغانستان میں اپنے ماحول میں دیکھی ہے جس وقت ہم دو تین سال پہلے یہاں اس علاقے میں آئے تھے تو نوجوان لڑکے گانے بجایا کرتے تھے اور طالبان کے سامنے سے گزرا کرتے تھے ہم انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اب کوئی ایسا کر سکتا ہے الحمد اب حالات بدل گئے ہیں اللہ تعالی نے طالبان کو قوت و طاقت عطا کی ہے طالبان پہلے مسجدوں میں بیانات کیا کرتے تھے تقریرے کیا کرتے تھے نصیحتیں کیا کرتے تھے اور آج امر کرتے ہیں حکم جاری کرتے ہیں مسجد میں آج کے بعد کسی بھی شخص کے پاس کوئی گندی فلم یا گانے بجانے کے آلات مل جائیں تو اسے سزا دی جائے اسے کہتے ہیں حقیقی امر بالمعروف اسے کہتے ہیں حقیقی نہیں عن منکر اس لیے ہمیں طاقت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے قوت پیدا کرنی چاہیے جب تک طاقت اور قوت پیدا نہ ہو نرمی سے شفقت کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے جیسے کہ تبلیغی حضرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تبلیغی حضرات کو بہت زیادہ اجر دے انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں ہاں ان کا کام حقیقی معنوں میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے لیکن وہ نصیحتیں کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں لوگوں کو سمجھا بجھا کر مسجد لے آتے ہیں اور مسجد لانے کے بعد ان میں سے کچھ تبلیغی بن جاتے ہیں کچھ علماء بن جاتے ہیں کچھ طلباء بن جاتے ہیں کچھ مجاہد بن جاتے ہیں اور بہت کچھ الحمد للہ تو تبلیغی حضرات کے کام کو کم نہیں سمجھنا چاہیے شیخ ابو مصعب سوری صاحب نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ اردن میں ایک ملک کا نام ہے اردن میں حکومت نے تبلیغیوں کو پکڑنا شروع کیا تو تبلیغیوں نے کہا کہ اللہ کے بندو ہم جیسے اتنے نرم اور ہم جیسے اتنے مہربان لوگ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہیں، آپ لوگ ہمیں بھی پکڑ رہے ہو ہمیں تو کوئی بھی نہیں پکڑتا ہے اس دنیا میں نہ یہودی پکڑتے ہیں نہ ہندو پکڑتے ہیں نہ عیسائی پکڑتے ہیں نہ اور کوئی کافر ہمیں پکڑتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہمیں پکڑتے ہو تو ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا اصل مشکل سب تم لوگوں کے اندر ہے تم لوگ ایک بس کی طرح ہو کسی طرح ہو تم لوگ یہ تبلیغی لوگ ایک بس کی طرح ہو بس بس سڑک سے گزرتی ہے لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں سوار ہوتے ہیں سوار ہوتے ہیں اور اپنی اپنی منزل تک بس سب کو پہنچاتی ہے نا تو تم لوگ ایک بس کی طرح ہو سڑک میں نکل جاتے ہو گشت پر نکل جاتے ہو اور پھر گانے سننے والے لڑکے کو بھی تم پکڑ لیتے ہو چرسی کو بھی تم دعوت دیتے ہو ہیروئنچی کو بھی تم دعوت دیتے ہو برے سے برے انسان کے ساتھ تم بیٹھتے ہو اس کو دین کی باتیں کرتے ہو بڑا چور ہے بڑا بدماش ہے دنیا کا بدترین انسان ہے اس کے ساتھ بھی تم بیٹھتے ہو اور اس کو دعوت دیتے ہو اللہ اللہ کرتے ہو رسول اللہ رسول اللہ کرتے ہو اور دین کی باتیں اس کو سناتے ہو پھر وہ تمہاری بس میں سوار ہو جاتا ہے اور پھر تم ان بدماشو اچکوں گنڈوں چرسیوں اور دنیا جہاں کے شریر قسم کے لوگوں کو مسجد لے آتے ہو اور مسجد جب لاتے ہو تو وہاں پر مولوی ساتھ تیار بیٹھا ہوا ہے اب مولوی صاحب جو ہے جہاد کی باتیں ان کو کرتا ہے تو آدھے تمہارے ہوتے ہیں اور آدھے جہاد میں بھاگ جاتے ہیں تو اصل تم لوگ مجرم ہوئے یا نہیں ہوئے پکڑو کہتے ہیں ان سب کو جیل میں ڈالو تو تبلیغیوں کو کبھی بھی کم مت سمجھا کرو یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے نرم نرم باتوں سے یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں ان کی مہربانیاں ان کے اخلاق ان کی آجزی اور ان کی ساری یہ بڑے سے بڑے دشمن کو بڑے سے بڑے بدماش کو پگلا دیتی ہے لوگ مارتے ہیں تبلیغیوں کو مارتے ہیں لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن وے خدا ہم تو اس کو تو پکڑ کر لے جائیں گے نا اگر اس نے ہمیں دس مارا ہے تو ہم اس کو ایک سو دس ماریں گے تو ہمارے قریب تو کوئی آتا نہیں ہے لیکن یہ تبلیغی بچارے اس طرح کے لوگ ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ماں ہے بچہ ماں کو مارتا ہے تب بھی ماں کہتی ہے کہ میرے بچے ادھر آؤ لیکن باپ کے سامنے کبھی ایسا کر سکتا ہے بچہ یہ مجاہدین طبیعت میں باپ کی طرح ہیں بڑے بھائی کی طرح ہیں اور تبلیغی حضرات جو ہیں یہ طبیعت میں ماں کی طرح ہیں یا بڑی بہن کی طرح ہیں اللہ اکبر جیسے بجلی کے بلب کو جلانے کے لیے گرم تار ہوتی ہے ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے یہ تبلیغی ٹھنڈی تار ہیں اور ہم مجاہدین گرم تار ہیں صرف ٹھنڈی تار ہو تو کام نہیں چلے گا صرف گرم تار ہو تو تب بھی کام نہیں چلے گا جیسے کہ دائشیوں نے اور خوارج نے کیا صرف گرم گرم باتیں کرتے ہیں اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں تو بلب پھٹ گیا نا بلب فرز روشن ہوا اور رام سے پھٹ گیا لیکن ہم الحمدللہ للہ سنت وال گرم تار اور ٹھنڈی تار دونوں کو ایک ساتھ لگا کر پھر آہستہ سے بٹن دباتے ہیں تاکہ یہ بلب جل نہ جائے سمجھ میں آئی بات امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے معنی ہیں طاقت کے ساتھ اچھائی کا حکم دینا اور طاقت کے ساتھ برائی سے روکنا تبلیغی حضرات آہستہ آہستہ بندے کو مسجد پہنچا دیتے ہیں اور پھر مسجد پہنچنے کے بعد یہ چرسی صاحب جو ہے مولوی صاحب کی تقریر سنتا ہے مولوی صاحب جہاد کی تقریر کرتا ہے جب جہاد کی تقریر اس نے سنی تو وہ مجاہدین کے ساتھ بھاگ جاتا ہے مجاہدین کے ساتھ چلا جاتا ہے اب وہ چرسی صاحب جو تھے انہوں نے چرس بھی چھوڑ دی قرآن کریم بھی یاد کر لیا کتابیں بھی پڑھ لی اور اب وہ بہت بڑا ایک عالم ہے کلاشنگ کوف بھی لٹکائی ہوئی ہے اور ان کے آگے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ پوری حکومت جو کاپتی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ پہلے ایک چرسی تھا ایک گناہگار انسان تھا اور خود اس تبلیغی کو بھی پتا نہیں ہے جس نے اس کو سبق پڑھایا تھا اس کو تو آخرت میں بدلہ ملے گا نا اس کو تو پتا بھی نہیں ہے ایک دن ایک چرسی سے میں نے بات کی تھی اور وہ مسجد آ گیا. مسجد میں اس نے مولی صاحب کی تقریر سنی اور وہ جہاد کرنے چلا گیا اب ہزاروں مجاہدین اس کی بات مانتے ہیں اور ہزاروں فدائیوں نے جو ہیں فدائی حملے کیے ہیں وہ تبلیغی بیچارے کو پتا بھی نہیں لیکن یہ سب عجر و ثواب اس کے بینک بیلنس میں جمع ہو رہا ہے اس تبلیغی کو انشاءاللہ اللہ یہ اجر و ثواب سب وہاں ملے گا ان جہاد یہ گرم تار ہے تبلیغ یہ ٹھنڈی تار ہے دونوں تاروں کو جب ملائیں گے تو اسلام کا جو بلب ہے یہ روشن ہوگا اور الحمدللہ ہم جو مجاہدین ہیں ہم تو اصلاً اولن و آخرن تو تبلیغی ہیں جہاد کی توفیق تو یہ اللہ نے دی ہے کبھی کبھار کلاشن لڑکا کر کہیں چلے جاتے ہیں ورنہ اصلا تو ہم سب تبلیغی ہیں اس لیے تبلیغی حضرات کی حقارت اور تبلیغی حضرات کا مذاق اڑانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہاں غلط لوگ ان میں بھی موجود ہیں غلط لوگ ہم میں بھی موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کل انشاءاللہ شاء امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کے بارے میں کچھ آیتیں اور احادیث بیان کریں گے انشاءاللہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته